السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على املا نبي بعد اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب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 تو چاہیے کہ وہ بھی ماننے لی میرا حکم ولی امن بھی اور ایمان لائیں مجھ پہ لاء الحم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پائیں صدق اللہ, اللہ